اش اللہ و رحمۃ الحمد اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام برادر سلام کرتے ہیں آزان گرامی ہمارے سلسلۂ داس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر ایک سو اور اوراد اشریہ کا جو ہے درخت نمبر پندرہ ہے اس طرح کا درد ایک سو کی میں پیش خدمت ہے اور راد آشریہ کی توجہات میں چلیں اس میں جو ہے پرانی پاک کی مختلف آیات اس مبارک دعا کا اور رادآشرہ کا حصہ ہیں اور کل جو ہے دعائے قنوۃ عشر تھا قنوۃ ظہر تھا صبح اور لاتو جو قلوب نہ تھا اس کے بعد اور آج کے درس میں جو ہے پرانی باغ کی ایک عظیم آیتوں میں سے ایک آئے تھے آج کے دازی بھی اس ابرادہ سے کہہ ہے سرایۃ القوسی کا حصہ ہے اور اس طرح جو ہے یہ مبارک آیت بھی جو ہے اسی صورت کا اسی دعا کا حصہ ہے یہ آئے شہادت کے عمومان سے معروف ہے آئے شہید اللہ کے عموماً سے معروف ہے بسم اللہ الرحمن رحمان ویم شہید اللہ اللہ ولم پا امکش لہذیز الحکیم یہ مبارک آیت جو ہے یہ ای مبارک آیت بھی ان آیات میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے نزول فرماتے ہوئے بلی شان اہتمام کے ساتھ نازل فرمایا ہے جس طرح سر آت القشر تو حصرۂ اخلاص وغیرہ کو نازل کرتے ہوئے اللہ نے خاص اہتمام سے نازل فرمایا تو مبارک آیات کا متأثر تجمہ یہ ہے شہید اللہ تو شہیدہ یشدو شہادتن کا معنی گواہی دینا اقرار کرنا گواہ آنا تو شہید اللہ تو معنی کیا بنے گا اللہ نے گواہی دی ہاں جی اللہ نے گواہی دی یہ مانا ہم پر صحیح اللہ نے گواہی دی کس بات کس بات کیا انہو لا الہ اللہ اللہ ہوں یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں والملائکہ تو اور رشتوں نے بھی گنوائے تھے ملائکہ ملک کی جمل الاضو کے جمع ہیں یعنی تو اولو صاحب والے کے معنی میں صاحب کے معنی و والے کے معنی میں تو العلم یعنی صاحبان علم علم والے اس کا یہ معنی ہے علم والے کائمن بالقس قائم یعنی قائم فلمانے والا قائم کرنے والا یہ معنی ہے ہاں جی کھڑا کرنے والا قیام کرنے والا انسان قائم بالقص کس کا معنی عبی زبان میں یہاں جو ہے ایک کام وسل جدید نامی سر الاغ کی کتاب ہے وہاں فرماتے ہیں کا سطح اور یکستو بھی استعمال ہے کا سطح یکسطو اسمال یقسو استعمال ہے قسط و اکسط بابِ فالس ہے ان کے معنی انصاف کرنے کے معنی معنیٰ اس میں تھوڑا سا ساتھ ہی گزرا ہے لیکن ایک وہ لغت جو قدیم لغت ہے عربی تو اس میں فرماتی القشت کافس القشت جو ہے اس کا اس کے دو طرح سے پڑھا جاتا ہے تو قافسن پا کو خصوط پڑھیں قصوط پڑھیں گا قسوط پڑھیں تو اس کے معنی مادہ وہی ہے قصوط پڑھیں تو اس کے معنی جور اور ادور انحاق کے معنی میں ظلم کرنا اور حق سے روکردانی ہونے کے معنی اور اس کا وزن باب کے لحاظ سے وہ باب ہو جلا سیدو یعنی فالیہ کے وزن پر پڑھیں یعنی جب اس لبس کو قاصن طاق کو فعال الو کے باپ سے پڑھیں تو پھر جو ہے یہ ظلم کرنے کے معنی میں حق سے ڈوگردانی کرنے کے معنی میں چرن جو قرآنِ باغ میں اللہ کا قول موجود ہے وہ امّ القاصون فقان الجہنم حتبہ بار القاصل ان کیا ہے ظالم اور ادحق سے انحراف ہونے والے لوگ یہ لوگ ہوں گے جہنم کے ایندھن پاقان علی جہنم محتاب علیہ جہنم کے ایندھن ہوں گے ان جہنم میں جلیں گے تو یہاں پر قاصد جو ہے اسی مادے سے تو یہ جو ہے ظلم کرنے والے اور حق سے انحراف کرنے والے ان کا انجام جہنم دن القس بالکسر زیر کے ساتھ اس میں العاد لو عدل کے معنی میں ایک مادہ وقسہ ہے لیکن قصوط پڑھیں تو ظلم اور حق سے انحراف کے معنی میں قسط کافرضے کے ساتھ پڑھیں تو عدل کے معنی میں انصاف کرنے معنی میں رنج عرب بولتا ہے اخسط الرجولفا و مقصۃ یعنی اخسطۂ مقصۃ البابِ فال سے پڑھیں ہنی تو اس رج انصاف کرنے کے معنی میں اور اسی معنی میں حقرآب آیت اور تعالیٰ اللہ یہی بالمسطن بے شک اللہ تعالی مفصطین سے دوستی کرتا ہے مفتین سے محبت کرتا ہے یہاں مفصطین انصاف کرنے والے کے معنی میں عدل انصاف کرنے والے کے معنی میں تو یہ لفظ جو ہے قاص کے مادہ سے دو متضاد معنی حاصل ہوتی ہے ایک تو ظلم اور چور کرنے والے حق سے نراف کرنے والے معنی جب خصوط کے معنی ہو لیکن جب کس سے ہو اور اکسطۂ یقس تو باب سے استعمال کے اس مادے کو اور اس والمخصون ہو تو ہر جو ہے وہ انصاف کرنے والے کے معنی میں ہے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ حب المقصطین بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا تو یہ دو معنی قص کا ایک اور معنی بھی لکھا القسط حصے کے معنی میں القس اعظن الحست ونصیب جیسے وغیرہ میں شراکت وغیرہ میں کوئی بھی زمین کسی کو ہاں نصف درخت وغیرہ لگانے دیتا پھر نصف نصف حصہ کرتے ہیں تو اس طرح کے کسی بھی شراکت دار کے حصے کو خص کہا جاتا ہے اور نصیب انسان تو یوں سمجھو گیا کہ اس کے تین معنی ہو لیکن اب ادھر قرآن بعد میں جو آ آتا ہے قوائم الخث یہاں پر جو ہے قسط وہی انصاف کے معنی میں انصاف قائم کرنے والا قائم کرنے والا ہاں جی قائم فرمانے والا القسط ان عدلانصاف قائم بالقسط عدل انصاف قائم کرنے والا اب یہ مبارک آئے جو ہے قائم البل قسط جو ہے ہاں یہ اس آیت میں کس کا حصہ ہے مت یہ قائم بالقسط چونکہ دو دوبار کے ساتھ ہے عربی ادب کے لحاظ سے قانون المناؤ کے لحاظ سے اس کو شہید اللہ کے لفظ اللہ کے لیے حال قرار دے دیں کامن بالقصط کو تو معنی کچھ ہوگا اگر شہید اللہ الَََ اللہ ہو, ہو کہ ہوا کے لیے اس کو حال قرار دے دیں تو معنی تبدیل ہو جائے گا پہلا والا معنی نہیں ہوا تو پھر یہ بھی مشہور میں ہوگا شان جس طرح اللہ گواہی دے دیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس طرح اور فرشتے اور ملائکہ کا گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسی طرح اللہ اور فرشتے اور علم صاحب علم یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذات انصاف قائم کرنے والا ہے وہ ذات جو ہے اس کائنات میں عدل انصاف برپا کرنے والا قائم رکھنے والا ہے اور اس کا ہر کام عدل انصاف پر مبنی ہے ہر کام کے اندر عدل انصاف ہے اور کسی بھی کام کے اندر ہیں کہ ذرہ برابر کوئی انحراف حق سے انجاد انصاف سے نہیں پایا جاتا وہ اللہ شرح انصاف وہ اللہ جو ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی اللہ شرح پا انصاف برپا کرنے والا ہے عدل انصاف قائم کرنے والا یہ مانا جی ہے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں قبل عزیز الحکیم اور وہ عزیز اور حکمت والا ہے ہر چیز پر عزیز کے معنی غلبہ پانے والا ہر چیز پر غالب یعنی چوک کرنا چاہیں کر سکتا کوئی اس کو روک نہیں سکتا تو وہ عزیز ہے. ہر چیز پر غلبہ والا اور حکمت والی ذات ہے تو مجموعی طور پر اس عادت کا جو ہے دو ترجمہ کہ اللہ قائم بلخص کو شہید اللہ کی اللہ کے لیے جو ہے ضمیر اس کے حال قرار دے دیں تو پھر جو ہے اس کا ترجمہ پھر یہ ہوگا کہ اللہ نے انصاح پر قائم رہ کر لا اللّہ یعنی اللہ نے انصاف پر قائم رہ کر یا قائم رہتے ہوئے یہ گواہی دی کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں الا اللہ اور فرشتے الملۂ کتب وال العلمی اور عال علم نے بھی یعنی انہوں نے بھی گواہی دی انہوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ذات جو ہے تو پھر یہاں پر فرشتوں کی گواہی صرف اللہ کی وحدانیت سے تعلق رکھے گا یعنی اللہ تعالی نے انصاف کے ساتھ گواہ دی اس کے سوا کوئی ہاں جی معبود نہیں اور فرشتوں نے بھی اور صاحبان علم نے بھی گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا اللہ علیہ آخر میں دوبارہ اس شہادت کی تکرار ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ذات وہ ہوا یعنی عزیز الحکیم ہر چیز پر غالب اور حکمت والی ذات ہے ایک یہ ترجمہ ہے کہ بعض قرآنوں کے جو ترجمے ہوئے ہیں یہ ترجمہ بھی اختیار کیا ہے لیکن زیادہ تر قرآنوں میں میں نے دیکھا یہ دوسری ترجمہ انہوں نے اختیار کیا ہے کیونکہ انہوں نے قائمن بالخس کو ہوا ضمیر کے لئے جو ہے فرملی حال قرار دیا ہے تو جو ہے دوسری ترکیب نحوی حالوی ہو ہوا ضمیر کی جو کہ لا الا اللہ خو میں ہے اور ہو ضمیر ذلاٰال ہے پھر اور یہ حال مانن اس کے صفا تھے اس ردم یہ اس ردم یہ قائم القسم مشہود بھی میں داخل ہے یعنی جس جی طرح اللہ کی وحدانیت کی گواہ دی اللہ نے فرشتوں نے اور العلم صاحبان نے اسی طرح جو ہے ان تینوں گواہوں نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے عدل انصاف پر قائم ہے اس کے تمام قائم کائنات میں نے تمام عمر عدالص پر مبنی وہ عدل انصاف قائم فرمانے والا ہے تو دو گواہی دے جائے ایک تو اللہ کے ذات ایک کے سو ایک ہے ہاں ایک ہی معبود ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں دوسرا ہی اس بات کی بھی اللہ نے فرستوں نے صاحبان علم نے گواہی دی کہ اللہ عدل انصاف کرنے والا ہے تو دو ترجمہ کیا تو اس دوسری ترقی کے مطابق ترجمہ پھر یہ بنے گا شہادت دی شہید اللّہ لا اللہ شہادت دلہ تعالیٰ نے اس بات کی کہ بے شک نہیں کوئی خدا ہے کوئی خدا سوائے اس کے اللہ ہو اور یہی گواہی دی فرشتوں نے الم اللہ کا اور اہل علم نے ہاں جی اور ان سب نے اور اللہ نے فرشتوں نے الصاب علم نے یہ بھی گواہی دی کہ وہ یعنی اللہ قائم فرمانے والا ہے قائم عدل انصاف کو پھر دوبارہ جو ہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے جو کہ عزت والا اللہ عزیز کے معنی عزت والا بھی ہے ہر چیز پر غلبہ والا جب ہر چیز پر غلبہ ہوگا جو چاہیں کر سکیں گے اور اس کا ہر کام وزلان انصاف پر ہوگا تو عزت والا بھی ہوگا اور حکیم حکمت والے ہے ہر چیز کے حقیقتوں کو جانتے ہیں ہر چیز کے علت و اسباب کو جانتے ہیں تو یہ مبارک آیت کی جو ہے تھوڑی سی توضیع ہوئی تو یہ مبارک آیت بھی جو ہے قرآن پاک ان عظیم آیت میں سے آیات میں سے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ نازل فرمایا ہے عام آیات قرآن حضرت جبیل علیہ السلام اکیلا لے کر آتے تھے ان آیات کو اتارتے وقت اللہ تعالیٰ نے جبیلام علیہ السلام کے ہمراہ ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ لے آتے ہیں ان آیتوں کو اور رسول اگرم کے قلب انور پر القا فرماتے تھے یعنی جبریل اکیلا نہیں آتے تھے ان آیتوں کو لیتے ہوئے ستر ہزار مزید فرشتے جو ہے جبریل امین کے ساتھ ہوتے تھے اور فرشتوں کی یہ عظیم مقافلہ ان عظیم آیتوں کے معنی و مفو اور ان کی حقیقت کی تعظیم میں جبریل امین کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے تھے ان آیتوں کو زمین پر لے ہاں جی فتب عاصح میں تبصرے میں زنور میں آیا ہے جب یہ آیات اللہ تعالیٰ نے روزمین کی طرف نادر و شمال اللہ سے قلم سے لو قلم سے تو ان آیتوں نے اللہ کے حضور میں شغوہ کیا اللہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں ہمیں نیچے کہاں اتار کے لے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی خطاب آتے تھے کہ جو ہے یہ جن ہسوں کے لیے یعنی جن لوگوں کے ہدایت کے لیے یہ آیات ہے ان کے طرف اور نو انسانی میں سے اللہ کے محلقات میں سے سب سے افضل ترین حستی ہنجھ محمد مصطفیٰ وسلم کے قلب انور پر جو کہ عرش الرحمٰن ہیں ایک لحاظ سے کوئی ہنجھ اس کے حضور میں آپ ان آیات کو بھیجے جی جا رہے ہیں تو اتنی بڑی تعظیم کے ساتھ ان آیات کو اللہ تعالیٰ رسول اکرم پر کہ قلب انور پر نازکہ فرماتے تجیب الامین کے ساتھ لے آ کے بیچ کے تو انہیں آیات میں سے جو جو بہت قرآن پاک اللہ نے خاص اہتمام سے نازل فرمایا ستر ہزار فستوں کے ساتھ ہاں جی کشید کے میں فصوں کے ساتھ ان آیتوں کے استقبال کرتے ہوئے نازل فرمایا تو انہی آیتوں میں سے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص آیت القرسی سورہ حشر کے آخری رکو آیت آمن الرسول اور یہی آیت شہید اللہ وغیرہ انہی عظیم آیتوں میں سے تو ان تمام آیات میں جن کو یہ عظمت ملے ان آیتوں کو اللہ نے خاص اہتمام کے ساتھ نازل فرمایا وجہ جہاں تک نظر آتا ہے ان تمام آیات میں توحید الہی کا خاص ذکر ہے اور اللہ تبار و تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے آسما الحسنہ ان کے اندر ہیں اور یقیناً وہ آیات مجیدہ جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے یقیناً عظمت والے آیات ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی شے عظمت و کیرائی کا مالک نہیں اللہ ہی سب کچھ ہیں اور اللہ ہی العلل اور حقیقت الحقائق ہے باقی تمام اللہ اسی پاک ذات کے آسما و صفات کے جلوے اور آثار ہے اور مظاہر ہیں اور وہ ذات كہ جس کا وجود ذاتی ہے صرف وہی پاک ذات ہے باقی پوری کائنات عرش کرسی سات آسمان زمین اور جو کچھ ان میں ہے یا ان کے اوپر ہے یا نیچے ہیں سب اسی پاک ذات کا ایجاد کردہ و مخلوق و مرزوق و مربوب ہیں بینیاز صرف اور صرف وہی پاک ذات ہے اس لیے جو ہیں ان معارف توحیدی پر مشتمل آیات کو اللہ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور یہ آیات اسی تعظیم کے یقیناً لائق ہے تو اللہ کے توحید پر مبنی ہے عقائد میں اصل چیز جو وہی توحید الہی ہے اللہ کو ماننا ہے اللہ کو جب مانیں گے پھر اس،, اس کے باقی احکامات کو ماننا اس کے انبیاء کو ماننا اس کے باقی تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اس لیے نیاتوں کا اللہ نے عظمت کے ساتھ نازل کیا آج کے انداز یہاں پر اتفاق کرتے ہیں